یوم یخما علیہا فی نار جہنم فتکوا بها جباؤهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنستم لأنفسكم فذوقو ما كنتم تکنذون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء فی ظل صدقته یوم القیامة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم معزز بھائیو بزرگو اور دوستو گوشتہ جمعہ میں زکوٰۃ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی آج کے خطبہ جمعہ بھی زکوٰۃ ہی سے متعلق ہوگا اللہ رب العالمین ہمیں اس اہم فریضے کو ادا کرنے کی توفیق رائے فرمائے اور اللہ رب العالمین جو زکوٰۃ جیسے مقدس فریضے کو سچائی اور اخلاص کے ساتھ ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برقرطہ فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کے ان کے عمر میں اور ان کے عمل میں برکت فرمایا رب العالمین زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے بلوغت شرط نہیں ہے اگر بچہ بالغ ہے تو بھی اس کے مال میں سے زکوٰۃ دی جائے گی اسی طریقے سے اگر بچہ یا انسان مجنون اور پاگل ہے تو بھی اس کے مال میں سے زکوٰۃ دی جائے گی یعنی ایسی عبادت ہے جس کے لیے عقل مندی یا بلوغت شرط نہیں ہے جبکہ دیگر اسلام کے جو دیگر اعمال ہیں عبادات ہیں ان کے اندر عقل اور بلوغت دونوں شرط ہوتی ہے لیکن یہ واحد عبادت ہے جس کے اندر عقل اور بلوغت کی کوئی شرط نہیں ہے بچہ ہے اسے مال وراثت میں ملا اور اس طریقے سے یا اسے مال ملا اور بھی بچہ ہے تو بھی ہر سال اس کے مال میں سے زکات دی جائے گی اس طریقے سے مجنون اور پاگل ہے اس کے پاس مال ہے اس کے مال میں سے بھی زکات دی جائے گی اور یہ نہیں کہ مجنون اور پاگل ہے یا بچہ ہے جب بالغ ہو جائے گا جب اس کی عقل واپس آ جائے گی تب ہم اس کے مال میں زکات نکالیں گے ایسا نہیں ہے یہی نہیں بلکہ اگر کسی آدمی کی ہو گئی ہے اور اس نے اپنے مال میں سے زکات نہیں دی ہے تو وراثت میں تقسیم کرنے سے پہلے اس کے مال میں سے زکوۃ نکالی جائے گی کیونکہ زکوٰۃ کی حقوق العباد سے متعلق ہے بندوں کا حق ہے اللہ رب العالمین نے اس مالدار کے مال میں بندوں کا حق رکھا ہے لہذا جب تک ان بندوں کا حق ادا نہیں کر دیا جائے گا اس کے جو ورثہ ہیں اس کے ورثہ میں مال تقسیم نہیں ہوگا اس سے آپ زکوات کی اہمیت کا اور اس کی اور اس کی ضرورت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ دین اسلام کے اندر کتنی اہم عبادت ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بیاسی مقامات پر, پر پرانے مجید کے اندر زکوٰۃ کو نماز نماز کے ساتھ سلاد کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کیا اور میں نے گزشتہ جمعہ بات بتائی تھی کہ اگر سچائی اور امانت داری کے ساتھ مسلمان اس اہم فریضے کو ادا کر دیں تو ان کے معاشرے میں کوئی فقیر اور کوئی دندست مشکل سے ملے گا لیکن سچائی یہ ہے کہ چونکہ ایسی عبادت ہے جس کا علم یا تو اسے ہوتا ہے یا تو اللہ رب الامین کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے کوئی دوسرا آدمی نہیں جان سکتا کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے اس لیے آدمی اس میں صحیح طریقے سے اور سچائی اور اخلاص کے ساتھ اس اہم فریضے کو ادانی کر فاتع اللہ ماشاء اللہ لیکن اگر انسان سچائی کے ساتھ عمل کرے تو پھر معاشرے میں جو فقر و فاقہ ہے تنگ دستی ہے محتاجگی ہے یہ تمام چیزیں ختم ہو سکتی ہیں اسی لیے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ جیسے اہم عبادت کو مالداروں کے مال کے اوپر فرد کیا ہے زکوٰۃ کس کی طریقے سے نکالی جائے گی زکات نکالنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے اور ہمارا پورا دین الحمدللہ آسان ہے کوئی بہت بہت مشکل معاملہ نہیں ہے زکات نکالنا زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ آئے چونکہ رمضان کے مہینے میں لوگ زکوات دیتے ہیں کیونکہ رمضان کے مہینے میں صدقات و خیرات کرنے کا اجر اور ثواب زیادہ ہے اور ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی ابھی خطب مصنوعہ کے بعد جس حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برشاد شرماتے ہیں کہ المار صدقت ہی عمل کہ آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا اللہ رب العالمین اس کا سایہ بنائے گا اور آدمی اس کے سائے میں ہوگا جہاں انسان کو سائے کی ضرورت ہوگی تو یہ کتنی اہم عبادت ہے اس حدیث سے بھی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور جو آیت کریمہ میں نے پیش کی ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے وعیش سنائی ہے جن کے پاس مال ہو سونا اور چاندی ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کریں تو اللہ ابرامن قیامت کے دن وہی مال ان کے لیے کند بن جائے گا اور کند اس مال کو کہتے ہیں جس مال کی زکاط نہ دی جائے جیسا کہ صحابہ کرام سے مروی ہے تو ایسے مال کو اللہ ابرامین آگ کے اندر گرم کرے گا اور ان کی پشتوں کو اور ان کی بغلوں کو اور اس طریقے سے ان کے پیٹ کو اور اس طریقے سے ان کے پشت کو قیامت کے دن ڈالا جائے گا اور یہ کہا جائے گا تمہارا مال ہے جسے تم گن گن کر کے رکھا کرتے تھے تو زکوۃ میرے بھائیوں بہت اہم عبادت ہے اور اس کی اہمیت کا ہر انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب نے فضل خاص سے مال عطا کیا ہے تو اگر اللہ رب العالمین کے حکم کی ادائیگی نہیں ہوگی تو جو رب آپ کو مال دینے پر قادر ہے اور رب آپ کا مال چھیننے پر بھی قادر ہے اور آپ خود اندازہ لگائے کہ آج کتنے لوگ ہیں جو پہلے مالدار تھے غریب ہوگے جو غریب تھے اللہ رب کو مال سے نوازا مالدار ہوگے یہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ کے ہاتھ میں اللہ جس کو چاہتا ہے مال سے نوازتا ہے لہذا یہ مال جو اللہ رب العالمین کا آپ کو ملے اس میں حق ہے غریبوں کا یتیموں کا آپ کے رشتہ داروں کا اور اس طریقے سے اور لوگوں کا حق ہے لہذا جو اس مال کے اندر لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر برکت دیتا ہے اور مال کے اندر اضافہ کرتا ہے اور ایک اہم مقدس فریضے کی ادائیگی اس کی طرف سے ہوتی ہے زکات نکالنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ماہ رمضان میں اپنے مال کا حساب لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کتنا مال دیا ہے آپ کے پاس جو مال کیش ہو آپ اس کو حساب لگائیں نمبر دو اگر آپ کے پاس مال ہے پیسہ ہے اور وہ پیسہ اکاؤنٹ کے اندر ہے آپ کے حساب اکاؤنٹ میں ہے بینک میں ہے آپ اس کا حساب لگائیں دو چیزیں ہو گئیں تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے اور وہ قرضہ ملنے کی امید ہے تو آپ اس سے اپنا مال سمجھیں آپ کے پاس پلاٹ ہے پلاٹ وہ ہے کاروبار کے لیے تو اس پلاٹ کو بھی آپ جو کرنٹ ویلو ہے اس کا پتہ نکالیں گے کہ کتنی اس کی کرنٹ ویلو ہے کتنا کرنٹ ویلو ہے آپ کے پاس کچھ زیور ہے اور اس زیور کو بھی آپ پتہ لگائیں گے کہ اس زیور کی کتنی قیمت بنتی ہے ان تمام چیزوں کے پاس اس طریقے سے اگر آپ کے پاس کوئی کاروبار ہے آپ کے پاس بکالا ہے دکان ہے آپ پتا کریں گے کہ آپ کے دکان میں کتنا مال ہے آپ کے دکان میں کتنا مال ہے اس مال کو بھی آپ کاؤنٹ کریں گے اور کتنا پیسہ آپ کا مارکیٹ میں باقی ہے جسے ملنے کی امید ہے اسے بھی کاؤنٹ کریں گے اور اگر آپ کے اوپر مارکیٹ کا کچھ پیسہ ہے کہ آپ نے سامان ادھار لیا ہے وہ آپ کو پیسہ دینا ہے تو آپ اسے شمار نہیں کریں گے بلکہ اس کو مائنس کر دیں گے تو اس طریقے سے آدمی جب پورا مجموعہ بن جائے گا پورا ٹوٹل بنے گا اس ٹوٹل میں انسان ڈھائی فیصد کے لحاظ سے زکات ادا کرے گا اور زکات کا نصاب اس سے پہلے میں بھی بتایا بھی تھا کہ پچاسی گرام سونا ہوتا ہے اگر کسی کے پاس پچاسی گرام سونا ہے تو اس کے اندر انسان زکات نکالتا ہے یا ساڑھے باون تولا چاندی ساڑھے باون تولہ چاندی دونوں نصاب ہے دونوں میں سے کسی بھی نصاب پر انسان اگر بل کرتا ہے تو اس سے فرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے اگر چہلے علم نے بیان کیا ہے کہ اگر چاندی کا نصاب لے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کیونکہ چاندی کم میں دکات فرض ہو جاتی ہے اگر آپ باون تولہ چاندی کی قیمت لگائیں گے تو زیادہ زیادہ تیس پینتیس ہزار روپیہ میں سمجھتا ہوں کہ ہوگا جبکہ پچاسی گرام سونے کی قیمت ڈھائی لاکھ یا سوہ دو لاکھ کے روپئے کے آس پاس ہوگی کچھ ہمارے بھائی سوال کرتے ہیں کہ بھائی اتنا فرق کیوں ہے اسلام کے اندر ایک تو تیس ہزار کے اندر زکوٰۃ اور دوسرا ڈھائی لاکھ کے اندر زکوات ایسا فرق کیوں ہے اسلام کے اندر تو میرے بھائی سونے اور چاندی کی قیمت کم ہوتی رہتی ہے ممکن ہے کہ جس زمانے میں ہمارے نبی وسلم نے یہ نصاب بتایا اس زمانے میں دونوں کے اندر کوئی زیادہ فرق نہ نہ ہو ہمیشہ چاندی کی قیمت کم رہی ہے اس لیے باون تولہ ہے وہ جبکہ ساڑھے تولہ ہوتا ہے لیکن ممکن ہے کہ مجموعی قیمت دونوں کی آس پاس رہی ہو آج سونے کی قیمت زیادہ ہے کل ہو سکتا ہے سونے کی قیمت کچھ گر جائے چاندی کی قیمت بڑھ جائے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ چاندی قیمت کتنی ہے سونے کتنی ہی نہیں بلکہ سونا کا اگر کوئی انسان خیال رکھتا ہے اس کے لحاظ زکات دیتا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے اور چاندی کے لحاظ سے دیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے بلکہ چاندی کے لحاظ سے دینے میں فقرہ اور مساکین کی حقیقی کی ادائیگی زیادہ ہے لہذا علماء نے کہا اگر انسان اس کا خیال رکھے تو اس کے لیے زیادہ بہتر الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نصاب ہے اس نصاب کو پہنچنے کے بعد انسان زکات دیتا ہے قرض دو طرح کا ہوتا ہے ایک قرض ملنے کی امید ہوتی ہے اور ایک ایسا قرض ہے جو ملنے کی امید نہیں ہوتی ہے اگر ملنے کی امید نہ ہو تو اسے اپنا پیسہ شمار نہیں کریں گے جس سال وہ آپ کو مال دے دے اس سال اس میں سے آپ زکوات نکال دیں گے اور یہ زکوات آپ ہر سال نکالیں گے آپ نے جس سال آپ نے اس سال جس مال کی زکات دے دی ہے آئندہ سال بھی اس مال کی آپ کو زکات نکالنا ہے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ان سال دے دیا تو اگلے بار اس مال کی زکاعت نہیں دیں گے جو نیا مال ہمارے پاس ہوگا ہم اس کی زکاط دیں گے ایسا نہیں ہے ہر سال آپ کو اپنے مال میں سے زکاط دینی ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جانور ہوتے تھے جانوروں کی زکاعت کی وصولی کے لیے آپ عاملین کو بھیجا کرتے تھے تو ان جانوروں کی زکات دی جاتی تھی ہر سال جنہیں اگلے سال انہوں نے دے دیا ہوتا تھا تو اس سال بھی ان جانوروں کو کاؤنٹ کیا جاتا تھا شمار کیا جاتا تھا تو اس طریقے سے اگر آدمی کے پاس پیسے ہیں مال ہیں اور وہ ہر سال زکات دیتا اس کے اکاؤنٹ میں ہے یا اس طریقے سے کسی کو قرض دے رکھا ہے یا جو بھی شکل ہو تو ہر سال اس مال کے انسان کو زکوٰۃ نکالنا ہے اسی طریقے سے انسان کے پاس جو پلاٹ ہوتا ہے پلاٹ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں ایک پلاٹ انسان گھر بنانے کے لیے لیتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے ایک انسان پلاٹ لیتا ہے کس لیے؟ اس لیے لیتا ہے کہ ہم کاروبار کریں گے اور جب اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی تو اسے ہم بیچ دیں گے تو چونکہ بزنس اس کا مقصد ہے اس لیے اس پر انسان زکوٰۃ نکالے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی ارادہ نہیں ہوتا کبھی کچھ ارادہ ہوتا ہے کبھی کچھ ارادہ ہوتا ہے تریا اس پلاٹ میں گھر بناؤں گا کبھی کہتا ہے کہ اس پلاٹ پہ میں بزنس کروں گا کبھی کچھ کہتا ہے اور کوئی خاص اس کی نیت نہیں ہے ایسی صورت میں علم نے بیان کیا ہے کہ جس اگر جب وہ بیچے گا جس سال اس سال کی وہ زکات ادا کر دے گا اگر اس کی کوئی خاص نیت نہیں ہے لیکن اگر اس کی پہلے سے نیت ہے بزنس کرنے کی تو اسے ہر سال زکا دینی پڑے گی یا انسان زکات سے بچنے کے لیے اگر کوئی واضح نیت نہیں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہاں وہ جواب دہ ہوگا ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں کسی اور کو دھوکہ دے سکتے ہیں, لیکن اللہ رب ملاین کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اس لیے اگر انسان دکات سے بچنے کے لیے ایسا کرتا ہے حیلہ اور بہانہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حیلے اور بہانے کو جاننے والا ہے اور اس کے مال کو کم بھی کرنے والا ہے اس لیے انسان ہیلا بہانہ نہ کرے کچھ لوگ ہیلا اور بہانہ کرتے زکاط نکالنے کا وقت آتا ہے ان کے پاس اگر مال ہے یا ان کے پاس زیور ہے تو کیا کرتے ہیں اپنے زیور اپنی بیٹی کو دے دیتا ہے کوئی اپنی بیوی کو دے دیتا ہے کوئی اپنی بہن کو دے دیتا ہے کہتا یہ کو میں نے دے دیا پھر اس کے بعد دب ایک دو مہینہ گزر جاتا ہے اس کو واپس لے لیتا ہے تو میرے بھائی یہ زکات سے بچنے کے ہیلے اور بہانے ہیں اللہ رب العالمین ہر چیز سے باخبر اور آگاہ ہے کوئی اللہ رب الامن کو عزب اللہ دھوکہ نہیں دے سکتا ہے اس لیے سچائی کے ساتھ ایمانتداری کے ساتھ انسان کو اپنے مال میں سے زکات نکالنی چاہیے اگر آپ نے پلاٹ اس لیے لیا ہے کہ گھر بنائیں گے اس پر زکوٰۃ نہیں اس لیے لیا ہے کہ بزنس کریں گے اس پر زکوت ہے اور اگر آپ نے اس مقصد کے لیے لیا ہے اس پلاٹ کے اندر میں گھر بناؤں گا فلیٹس بناؤں گا اور اس کے بعد میں لوگوں کو کرائے پر دوں گا یا بیچوں گا اب اس کے بارے میں اہل علم کے دو اقوال ملتے ہیں ایک, ایک قول تو یہ ہے کہ چونکہ اس کا مقصد بزنس ہے لہذا اس کی زکا اسے دینا ہے چاہے وہ دو سال کے بعد ہی کیوں نہ بنائے یا تین سال کے بعد ہی کیوں نہ بنائے کیونکہ اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے زمین کی اور اس طریقے سے فلیٹ, فلیٹس کی قیمت بھی بڑھتی جائے گی لہذا اسے ہر سال زکات دینی ہے بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ نہیں جب وہ بنا کر کے کرائے پر دے دے گا تو کرائے پر زکات دی جائے گی لہذا جب تک وہ نہیں بنائے گا اس کی زکات نہیں ہوگی لیکن اس میں راجے قول وہی ہے جو پہلا قول ہے وہ یہ ہے کہ اس انسان کو زکات دینا ہے اگرچہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں گھر بناؤں گا کرائے پر دینے کے لیے یا جی او فلیٹ بناؤں گا کرائے پر دینے کے لیے تو اگر چیک بنانے میں تاخیر ہو رہی لیٹ ہو رہا ہے تو بھی اس کو ہر سال اس کی رکاوت دینی پڑے گی کیونکہ اس کا مقصد بزنس ہے اس کا مقصد تجارت ہے اور وہ کرایہ جو اس کا جو فلیٹس ہے اس کی ایک قیمت اور ایک اس کی ایک پراپرٹی ہے اس کی جائیداد ہے جس کی قیمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے کبھی بھی ہو سکتی ہے لیکن اضافہ عام طور سے ہوتا رہتا ہے لہذا یہ بزنس اس کا مقصد ہے لہذا اسے ہر سال اس کے اندر زکا دینی ہاں جب وہ بنا دے گا اب بنا دینے کے بعد اس کی پراپرٹی پر زکات نہیں ہوگی بلکہ زکات کس پر ہوگی اس کے کرائے پر ہوگی جب کرایہ نصاب کو پہنچے گا تو, ساتھ تو اس کے اوپر زکات دی جائے گی لیکن جب تک نہیں بناتا اس وقت تک بھی اس کو زکات دینا ہے ایسے آدمی نے پلاٹ لیا ہے کرائے پر دے رکھا ہے تو پلاٹ پر زکات نہیں ہوگی بلکہ کرائے پر ہوگی کیونکہ ایک ہی چیز میں دو زکات نہیں ہوتی ہے ایک ہی چیز میں ڈبل زکات نہیں ہوتی لہذا وہ جب اپنے پلاٹ کو لیا ہے کرائے پر دینے کے لیے تو اسی صورت میں اس کے کرائے پر اس کو زکات دینی ہوگی تو یہ پلاٹ کا معاملہ ہے جس کے بارے میں عام طور سے لوگ سوال کرتے ہیں زکوٰۃ آپ کنہیں دیں گے ان کو بھی اللہ رب العالمین نے پرانے مجید کے اندر بیان کر دیا ہے وہ آٹھ قسم کے لوگ ہیں یہ آٹھ مصارف ہے جس کے اندر زکوات دی جاتی ہے سورہ توبہ میں انم صدقات الفقرا ولمساکین ولا علی وولم الفلوب وفی رقاب و الغارمین وفیر سبیر اللہ وبن سمیل یہ آٹھ قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے انما صدقات للفقراء فقراء کے لیے زکوۃ ہے والمساکین اور مسکینوں کے لیے زکات فقراء اور مساکین کون ہے اس کے لیے شریعت کے اندر کوئی واضح ضابطہ نہیں ہے بلکہ اس کو معاشرے پر عرف عام پر چھوڑ دیا گیا ہے شریعت کے اندر بہت سارے ایسے اصطلاحات ہی ہیں جن کا تعلق معاشرے اور عرف عام سے ہوتا ہے اور اس معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ وہاں مسکین اور فقیر کا مطلب کیا ہوتا ہے ممکن ہے کہ آدمی جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں جسے مسکین اور فقیر کہا جائے وہ دیگر معاشرے کے لحاظ سے مالدار مانا جائے لیکن اس معاشرے میں اسے فقیر اور مسکین مانا جائے گا کیونکہ وہاں پر جو مالداری کا جو تناسب ہے وہ زیادہ ہے لہذا اس ملاقے میں اس, اس کے اندر وہ مالدار مانا جائے گا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا لوگوں کے پاس اتنا مال کی کثرت ہوگی کوئی زکات لینے والا نہیں ملے گا اتنا زیادہ لوگوں کے پاس مال ہوگا اس وقت جو ہے جو فقیر اور مسکین مانا جائے گا وہ آج کے زمانے کے اگر دیکھیں گے تو بہت زیادہ مالدار ہو جائے گا وہ لیکن اس زمانے کے لحاظ سے اسے فقیر اور مسکین ہی کہا جائے گا اور اسے زکات دی جائے گی اللہ رب العالمین نے پرانے مجید کے اندر سورہ قبض کے اندر ایک واقعہ بیان کے حضرت خضر علیہ السلام کا آپ سب لوگوں نے پڑھا ہوگا جمعہ کے دن سورے کہاں پڑھنے کی فضیلت ہے تو آپ اس میں اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ بیان کیا خزر علیہ السلام کا کہ وہ ایک کشتی پر سوار ہوتے ہیں اس کشتی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کانت لے مساکین یا عملوں نہ یہ کشتی مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کاروبار کرتے تھے اور لوگوں کو اتارتے چڑھاتے تھے کرایہ لیتے تھے اسی سے ان کا کاروبار یا ان کی زندگی گزرتی تھی اللہ رب العالمین ان کے لیے لفظ مسکین استعمال کیا مساکین یہ مسکین کی جمع ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے پاس کوئی کاروبار ہے یا اس طریقے سے آدمی کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی ہے لیکن اس ذریعہ آمدنی سے صرف اس کے برابر کی زندگی گزرتی ہے کوئی بڑا کام اس کے پاس آ جائے کر نہیں سکتا ہے تو ایسے آدمی مسکین کے دورے میں آتا ہے آدمی سے سکا دے سکتا ہے جیسے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ان کو تنخواہ ملتی ہے تنخواہ سے ان کی زندگی گزر بسر ہو جاتی ہے بس کوئی بیلنس نہیں ہوتا اچانک کوئی معاملہ کوئی بیمار ہو گیا بیس ولادت کا معاملہ ہو گیا آپریشن کا معاملہ ہو گیا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے ایسے آدمی کو انسان رکا دے سکتا ہے ایسا انسان مسکین کے زمرے میں آتا ہے فقیر اس سے بھی زیادہ غریب ہوتا ہے فقیر جو ہے اس سے بھی زیادہ غریب ہوتا ہے مسکین سے بھی زیادہ لہذا ایسے لوگوں کو انسان زکات دے سکتا ہے فقیر کے بارے میں کہا جاتا ہے جس کے پاس ایک دن کی خوراک ہو اسے انسان کو فقیر کہا جاتا ہے مسکین وہ جس کے پاس کئی مہینے کی خوراک ہو اس کو مسکین کہا جاتا ہے تو یہ علماء نے کچھ تعریفات کی ہیں لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا اور شیخ الصاہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس مسئلے کے اندر بڑی ہی دقیق اور باریکی کی بات کی وہ کہتے ہیں کہ معاشرے پر ان چیزوں کا دار و مدار ہے جیسے سفر ہے سفر کا بھی دار مدار معاشرے پر ہے جس کو بھی سفر کہا جائے گا اس معاشرے میں وہ سفر ہوگا وہاں آدمی نماز اثر کرے گا اگرچہ کسی اور معاشرے کے لحاظ سے اس کو سفر نہ کہا جائے جیسے کچھ علاقے آج بھی ممالک اندر پائے جاتے ہیں جہاں بیس پچیس کلومیٹر جانے کے لیے انسان کے کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں انسان اس کی تیاری کرتا ہے اور اس لیے کہ زیادہ سفر لے کر کے جاتا ہے پورا دن انسان کا گزر جاتا ہے پہاڑیوں میں رہنے والے وادیوں میں رہنے والے کوئی ترقی نہیں ہے روڈ نہیں ہے گاڑیاں نہیں ہیں پیدل سفر کرتے ہیں تو چاہے 20 کلو بھی ہوگا اسے بھی سفر کہا جائے گا اسی طریقے سے فقیر اور کا معاملہ ہے معاشرے کا اعتبار کیا جائے گا اسی لیے آپ جس ملک میں رہتے لگتے سعودی عرب یہاں اللہ رب براہمین کا بے شمار فضل و کرم ہے یہاں مالداری یہاں زیادہ ہمارے ملک کے لحاظ سے لہذا یہاں جو فقیر اور بسکین ہے ہمارے ملک کے لحاظ سے مالدار ہوگا وہ لہذا لیکن وہ یہاں کے لحاظ سے بسکین ہی مانا جائے گا لہذا آپ اسے وہ آدمی زکوٰۃ کا مسائق ہے اگر آپ کے دار ہیں وہ بھی غریب اور مسکین کے زمرے میں آتے ہیں آپ اگر انہیں دیں گے آپ کو ڈبل ثباب ملے گا ایک شلا رحمی کا اور دوسرے صدقہ کرنے کا اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیس ہے کہ رشتہ دار ہوتے ہیں ان پر صدقہ کرنے کا دو ثباب ہے سلا رحمی کا اور اس طریقے سے صدقہ و خیرات کرنے کا اگر باہر کے لوگوں کو آپ دیں گے تو آپ کو ایک ادر ملے گا صرف صدقہ و خیرات کا لیکن اگر اپنے قریبی لوگوں کو بشرتے کہ وہ مستحق ہوں مسکین اور فقیر کے زمرے میں آتے ہوں اگر آپ انہیں دیں گے تو آپ کو اللہ رحم ڈبل ازر دے گا ایک شیلا رحمی کا اور صدقات و خیرات کرنے کا تو آپ کے جو رشتے دار ہیں ان کا بھی آپ کے مال میں حق ہے چاہے وہ دور کے دار ہوں یا قریب کے دار ہوں جتنا زیادہ قریبی رشتے دار ہوں گے ان کو آپ اگر زکوٰۃ دیں گے تو اس طریقے سے آپ کو ڈبل اذر ملے گا ہر اس آدمی کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ کے خاندان میں سے جن کا نام نفقہ آپ کے ذمے نہیں ہے یہ قاعدہ یاد رکھے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم تھکا اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں اپنی بہن کو دے سکتے ہیں کس کو دے سکتے ہیں ہر وہ شخص جس کا نا نفقہ اور جس کا خرچ آپ کے ذمے ہے اس آدمی کو چھوڑ کر کے باقی سارے رشتے داروں کو آپ تھکاط دے سکتے ہیں کن کا نا نفکا کے ذمے ہے آپ کی بیوی کا نا نفکا آپ کے ذمے ہے آپ کے والدین کے ذمے نہیں ہے آپ کے ذمے ہے آپ کو ان کا خرچ برداشت کرنا ہے آپ کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے نکاح میں آپ لے کر کے ہیں آپ کو دینا آپ کے ماں باپ کو نہیں دینا ہے ان کا خرچ تو آپ پر خرچ ان کا پر واجب ہے لہذا آپ اپنی بیوی کو زکات نہیں دے سکتے ہاں بیوی آپ کو اگر غریب ہے تو زکات دے سکتی ہے اس لیے کہ بیوی پر آپ کا نانسہ ضروری نہیں ہے اگر بیوی مالدار ہے اور کیا نام ہے وہ نوکری کرنے والی ہے یا بزنس مین ہے وہ سمنا بزنس او مین ہے وہ اور لہذا تو ایسی عورت جو ہے جو مالدار ہے وہ اپنے شوہر پر زکوٰۃ دے سکتی ہے اگر شوہر اس کا فقیر اور مشکل کیونکہ عورت کے اوپر نانخہ نہیں ہے مرد کے اوپر نانخہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ محنت کر کے مزدوری کر کے لے کر اور اپنے بیوی کو کھلائے تو بیوی کا نانسکا آپ کے ذمہ آپ اسے زکات نہیں دے سکتے آپ کے ماں باپ کا بھی نہ خرچ آپ کے ذمہ ہے لہذا آپ بھی اپنے ماں باپ کو زکات نہیں دے سکتے بڑا نصیب انسان ہے جو یہ سوال کرے کہ میں اپنے ماں باپ کو زکات دے سکتا ہوں کوئی اپنے ماں باپ آپ کو زکات نہیں دے سکتا کیونکہ زکات ان لوگوں کو دیا جائے گا جو مطلب وہ جن کا نام آفسہ آپ کے ذمے نہیں ہے ماں باپ نے تو آپ کو پالا پوسا بڑا کیا پڑھایا لکھایا تعلیم یافتہ بنایا معاشرے میں کھڑا کیا اور اس طریقے سے اللہ کے فضل کے بعد اس مقام تک پہنچایا لہذا ان کا حق ہے کہ جب وہ جو ہے بڑھاپے میں پہنچ گئے تو انہیں اس تک نہیں کہنا ہے کچھ نہیں کہنا ہے اور ان کا پورا خرچ آپ کے ذمہ ہے ماں باپ کا لہذا ماں باپ کو انسان زکات نہیں دے سکتا وہ بھائی جو آپ کے ساتھ رہتا ہے یا جو بہن آپ کے ساتھ رہتی کھانا پینا ساتھ میں ہے تو ایسی صورت میں ان چیزوں میں جن میں دونوں کا مشترکہ ہے اس میں زکات نہیں دے سکتے لیکن اگر کچھ خرچ اس کا ایسا ہے جس میں آپ کا اسے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ایسے بھائی اور بہن کو آپ زکات دے سکتے ہیں مثال کے طور پر اس کا کوئی الگ خرچ ہے تعلیم کی اس کی فیس ہے یا اس طریقے سے علاج کا مسئلہ ہو گیا یا اس طریقے سے اور کوئی معاملہ ہو گیا تو ایسی صورت میں آپ نے بھائی کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں اور اگر بھائی آپ سے الگ ہے یا بہن آپ سے الگ ہے شادی شدہ ہیں تو اور مسکین اور فقیر کے زمرے میں آتے ہیں تو آپ پر ضروری بنتا ہے کہ آپ ان کا خیال رکھیں کیونکہ وہ آپ کا بہت ہی قریبی ہے آپ کا بھائی ہے اور اللہ رب العالمین نے آپ کے مال میں اس کا حق رکھا ہے اور بھائی کو سمجھایا جائے کہ بھائی یہ شریعت کا حکم ہے لہذا زکات لینے میں آپ کے اندر کوئی کسی کسی کا انتباط نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے تو ایسی صورت میں ایسے بھائی کو زکات دے سکتے چچا ہے چچی ہے کھالہ ہے خالو ہے ممانی ہیں اپنے سسرال کے رشتے ہیں اپنے والد، والدین کی طرف سے والد صاحب کی طرف سے رشتے ہیں ماں کی طرف سے رشتے ہیں ان تمام رشتے جو رشتاری داری کے اندر آتے ہیں ان پر انسان اگر زکوات دیتا ہے اور وہ غریب مسکین کے زمرے میں ہے تو انسان کو اس کے اندر ڈبل عجر ملتا ہے ایک صلاح کرنے کا اور ایک صدقہ و خیرات کرنے کا آپ جسے زکوٰۃ دیں کیا اسے بتانا ضروری ہے کہ زکوات ہے ضروری ہے جب وہ زکوۃ نہ لیتا ہو اور اگر وہ زکوٰۃ لیتا ہے اور سب کو معلوم ہے کہ وہ زکوات مانگتا ہے لیتا ہے تو اسے بتانا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے لیکن جو آدمی نہ لیتا اس کے لیے بتانا ضروری ہے جو زکوۃ نہ کھاتا کچھ ہوتے ہیں خوددار قسم کے لوگ وہ زکوۃ نہیں لیتے تو ایسی صورت میں ان کو بتانا آپ کے لیے ضروری ہے اگر نہیں بتائیں گے زکاط نہیں ہوگی اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور کر یہ مسئلہ ہوتا ہے گزشتہ سال گزتہ بار پوچھا تھا ایک صاحب مجھ سے سوال قرض آپ نے کسی کو دیا وہ آدمی کللاش ہو گیا پیسہ واپس نہیں کیا تو کیا اس مال کو آپ زکات میں شمار کر لیں گے نہیں مال میں زکات شمار نہیں ہو سکتی ہر عبادت کے لیے یہ ضروری ہے آپ نے قرض کی طور پر دیا تھا لہذا آپ اسے زکات شمار نہیں کر سکتے مسئلہ یہاں یہ انہوں نے کیا تھا یہ تھا کہ اگر آدمی زندہ ہے وہ مقروض ہے قرض ادا نہیں کر سکتا وہ کہتا کہ بھئی مجھے میں فقیر ہوں مسکین ہوں جو آپ نے مجھے قرض دیا تھا آپ اسے زکات ماننے لے وہ آدمی زندہ ہے اگر وہ آدمی اور کہہ رہا ہے مطالبہ کر رہا ہے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے پہلی بات جو میں نے بیان کی جسے آپ نے کسی کو قرض دے دیا وہ فقیر ہو گیا یا وہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ آدمی کہاں ہے کوئی نام و نشان اس کا نہیں آپ اسے زکوٰۃ مان لے یہ قطان جائز نہیں دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی کو آپ نے قرض دیا وہ فقیر ہو گیا مسکین ہو گیا وہ کہتا بھائی میں قرض ادا نہیں کر سکتا آپ اس کو میلے لیے زکات مان لے میں مستحق ہو گیا زکات کا اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ اسے زکوات مان سکتے ہیں اس کا بھی جواب وہی کہ اسے آپ زکوات نہیں مان سکتے تو اگر آپ زکوات مان لیں گے تو آپ کے دیگر غریب مسکین لوگ ہیں ان کا حق مارا جائے گا اور آپ نے قرض کے طور پر دیا تھا لہٰذا آپ اسے معاف کر دیں آپ کو معاف کرنے کا سواب ملے گا اسے اس کا سواب آپ لیکن اس مال کو آپ زکوت نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں دوسروں کے حق کی تلفی ہو رہی ہے لہذا آپ اسے زکوت نہیں مان سکتے اگرچہ وہ آدمی کہے آپ اسے الگ سے دے سکتے ہیں زکات یا وہ آدمی اوروں سے زکات لے سکتا ہے اگر بسکن کے میں آ گیا لیکن وہ مال جو آپ نے ایک سال پہلے چھ مہینہ پہلے دیا کرد کے طور پر اب آپ اسے زکات میں تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ اگر تبدیل کریں گے تو دوسروں کا حق مارا جائے گا اور آپ کا پورا پیسہ گو کہ آپ نے سیو کر لیا اور زکوات نہیں نکالی اور اسی کو آپ نے کر دیا تھا اسے آپ نے زکوۃ باندھ لیا ایسی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی لہذا زکات جو ہے دیتے وقت انسان کی نیت زکوات کی ہونی چاہیے لل فقرا المساکین والین جو زکوات کی وصولی کا کام کرتے ہیں ان کو بھی زکات میں سے رکھا دی جا سکتی ہے وہ قلوب ہوں تعلیف قلب کے لیے تعلیف قلب دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک تو وہ جو ابھی مسلمان ہونے والے ہیں غیر مسلم ہیں لیکن وہ دل میں اس کے اسلام کی سچائی ہے اور اسلام کے تعلق سے اچھے خیالات رکھتا ہے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے مال دے دیں کہ اسلام قبول کر لے گا اسے آپ دکات دے سکتے دوسرا وہ جو بھی نیا نیا مسلمان ہوا ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے نیا مسلمان ہوا ہے اور آپ اسے مال دیں گے تو اسلام پر ثابت قدم ہو جائے گا تالیف قلب کے لیے اسے بھی دے سکتے والے قلوب وفی الرقاب اور گردنوں کو آزاد کرنے میں گردنوں کو آزاد کرنے میں آپ زکات دے سکتے ہیں اور گردنوں کے آزاد چونکہ گردن کا زمان نہیں ہے تو علما نے بیان کیا اگر کوئی ایسا شخص ہے جو مظلومانہ طور پر جیلوں کے اندر بند ہے تو اس کی فیس لگتی ہے تو فیس کے طور پر بھی زکاط کی رقم دی جا سکتی ہے گویا کہ آپ ان کو جیل سے چھڑا کا کام کر رہے ہیں بلکہ ایجی مولوان نے یہ بھی کہا ہے کہ وہاں سود دینا بھی جائز ہے کیونکہ وہ ناحق طور پر ان کو بند کیا گیا ان کا کوئی جرم نہیں سوائے اس کے کیوں مسلمان ہیں لہٰذا ایجی صورت میں ان کو چھڑانے کے لئے انسان زکات میں سے بھی اور سود میں, میں سے بھی ان کو رقم دے سکتا ہے وہ اور جو قرضوں کے تلے دبے ہوئے ہیں مقروض ہیں انہیں بھی انسان زکات دے سکتا ہے لیکن قرض دینے والا اس مال کو اپنا زکات نہیں مان سکتا دوسرا وہ زکات دے سکتا ہے لیکن اس مال کو اپنا زکات نہیں مان سکتا جیسا کہ میں نے بیان کیا وہ بی فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ سے مراد عام طور پر قرآن کے اندر جہاد کی راہ مراد ہوتی ہے لہذا فی سبیل اللہ کے اندر وہی راستہ مراد ہے اگر بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کے اندر وہ تمام راستے مراد ہیں جہاں سے اسلام کے شاعت ہو رہی ہو دین کے شاعت ہو رہی ہو چاہے مدرسہ ہو یا اس طریقے سے ادارے ہیں ان تمام کو بھی دیا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں سے بھی اسلام کے ساتھ ہوتی ہے بعض علماء کا کہنا ہے اگرچہ باز علماء اس بات کے قائل بلکہ اکثر علماء مدارس وغیرہ کے اندر جگہوں پر انسان کر اللہ یہ کہ اگر وہاں فقیر اور بسکین بچے پڑھتے ہیں تو انہیں دیا جا سکتا ہے تو بعد اس مسئلے کے اندر اہل علم کیا اختلاف ہے علماء کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ مدارس وغیرہ کے اندر زکات دی جا سکتی ہے وہ پھر سبھی اللہ و بنی صبیل آٹھواں وہ جو مسافر ہے مسافر ہے اس کا پیسہ چھن گیا یا یہ کہ پیسہ ختم ہو گیا ایسے آدمی کو بھی دی جا سکتی ہے آٹھ قسم کے لوگ ہیں جنہیں جو ہے مصارف جنہیں مصارفیں کہا جاتا ہے کہ ان آدمیوں کے مشرب میں انسان زکات ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب برہین ہمیں اس مقدس فریضے پر کما امل کرنے کی توفیق نہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے مالوں کو پاکیزگی طا فرمائے مال کے اندر اضافہ کرے اور اللہ رب برہین ہمیں زکات دینے کی توفیق نائ فرمائے غریبوں کا حق ادا کرنے کی توفیق نائ سرمائے یہ رمضان کا مہینہ یہ گمخاری کا مہینہ ہے غمغصالی کا مہینہ ہے فقرار مساکین پر خرچ کرنے کا مہینہ ہے ہمدردی کا مہینہ ہے اس لیے اس مہینے کے اندر ان کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ان کے حقوق کو ادا کر سکیں اور ان کے مال دینے سے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ کرتا ہے اور اس طریقے سے مال کے اندر برکت ہوتی ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق ناصم العمین یا ربر عارمین بارک اللہ علیہ فرقان عدم ونافان بلاک الحکیم النطع جواد الکریم ملکم الرف الرحیم